بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم الدرس الرابع عشر چودمہ سبق المدرس و استاد من بالبابی دروازے پہ کون ہے فالب طالب علم انا فالب جدید میں نیا طالب علم ہوں ادخل داخل ہو جاؤ اندر آ جاؤ مسمو کا آپ کا نام کیا ہے اسمی ہمایون میرا نام ہمایون ہے ہمایون کیفت فتق تو بح السما یہ ہمایون کیا نام ہوا آپ اس نام کو کس طرح لکھتے ہیں اکتب ہوں الا ہاد اسے اس کاغذ پر لکھو یا استاد ہا اقرب بس یہ بات یہاں ختم ہو گئی ہے آگے ایک نیا سین پیش کیا جا رہا ہے طلبا کہتے ہیں یا استاد اے استاد ہا ہب ان یہاں ایک بچھو ہے آپ ربل فصلی کیا کلاس کے اندر بھی چھو اینا وہ کہاں ہے انظر ہونا یا استاد دیکھیے اے استاد کے میز کے نیچے ہے اکت یا اخوان اسے مار دو اے بھائیو بیمانہ طلوحہ بیما بیذر بی سے ما یہاں ہے بی ماں ماں کیا یعنی کیا چیز سے کی بجائے اردو زبان کے اسلوب میں ترشمہ کریں گے کس چیز سے ہم اسے قتل کریں ماریں یا اے اسے اپنے جوتے سے مارو یا مار دو تھوڑی دیر کے بعد استاد پوچھتے ہیں اماتت کیا وہ مر گیا ہے نعم جی ہاں ماتت وہ مر گیا ہے اکربن یہ معنت سے استعمال ہوتا ہے اکربن پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ جانور یا وہ حشرات جن میں نر اور مادے کا تصور ہوتا ہے ان میں سے آ, کچھ جانوروں کے لیے نر کا لفظ مشہور ہو جاتا ہے اور کچھ کے لیے مادہ کا جس طرح ہمارے ہاں بھی مثال کے طور پہ ہم بلی ہی کہیں گے خواہ اس کا تعلق میل سے ہو یا فی میل سے کوا ہی کہیں گے خواہ وہ کوی ہی کیوں نہ ہو اس کا تعلق فی میل سے ہو تب بھی ہم یہی کہیں گے وہ کوا بیٹھا ہوا ہے تو اقرب ان کے لیے جو مادہ کے لیے فیمیل کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے وہ زیادہ مشہور ہو گیا ہے اس لیے اس کو معنت سے استعمال کیا جاتا ہے نہ ماتت وہ بچھو مر گیا ہے اجلی یا بنائی تم بیٹھ جاؤ اے میرے بیٹو اقرا الدرس یا علیو اے علی سبق پڑھو علی علی الرحمن الرحیم اقرا بسمک خلق خلق الانسان من علق یہ دونوں آیات پڑھتا ہے یا استاد اے استاد حفظت تو حاد میں نے یہ سورت یاد کر لی ہے اورت ان احفظ بہا اس کے بعد میں کون سی صورت حفظ کروں زبانی یاد کروں اباب کرند اے ابو بکر ان کا نا آسان ہو یقیناً تم اونگ رہے ہو ان کا نا آسان ہو تم اونگ رہے ہو اے حبیل الحمامی واش روم کی طرف جاؤ وغیرہ اور اپنا چہرہ دھوؤ افتحِ النوافِدَ يَعْبَدَ اللَّهِ اے عبداللہ کھڑکیاں کھول دو فَإِنَّ الْغُرْفَةَ مُسْلِمَةٌ وَالْجَوَّ حَارٌ تو یقیناً کمرہ تاریخ ہے اور ہوا گرم ہے تمارین و مشکیں تمرین رقم واحد مشک نمبر ایک عجیب عن الاسئلہ تلعاتیتی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے مسمو طالب الجدید نئے طالب علم کا نام کیا ہے اسمو ہو حمایون این کان بچھو کہاں تھا کانتل اکربو تختہ کس چیز سے اس نے اسے قتل کیا مارا قتل اپنے جوتے سے حفیظہ علی علی نے कौन सी سورت یاد کی حافظ علی سورت ال تمرین رقم اثنان مشک نمبر دو علی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس کی تصحیح کیجیے نیچے آنے والے جملوں میں عربی گرامر کے لحاظ سے کوئی غلطی نہیں ہے سبق کے اعتبار سے معلومات کی غلطی ہے قادل علی اکتل الاقربہ استاد نے علی سے کہا کہ بچھو کو مار دو استاد نے سبق کی روشنی میں علی سے نہیں یہ بات ہشام سے کہی تھی اس لیے کہیں گے کاد المدرسل ہشام اکتل اقربا استاد نے کہی تھی اس لیے ہم اس کی تصحیح کرتے ہوئے کہیں گے کادل مدرس العب اللہ افطافہ کادل مدرس الحماً استاد نے ہمایوں سے کہا از حب الحمامی ونسل کا بش کی طرف جاؤ اور اپنے دونوں ہاتھ دھو یہ بات استاد نے ابو بکر سے کہی ہے سبق کی روشنی میں اس لیے کہیں گے قال المدرس قال المدرس احفظ النبع استاد نے علی سے کہا سورت النبا یاد کرو سورت النبا نہیں بلکہ اس سے کہا کہ تم صورت الدین یاد کرو اس لیے اس کی تصحیح کرتے ہوئے کہیں گے پڑھیے آگے تکتبو سے تا کو ہٹایا تو کاف تا با رہ گیا اس کو پڑھنا ممکن نہیں ہے شروع میں حمزہ لگایا تو ہو گیا اختب انت تدخلو سے تدخلو پھر آگے جو تین حروف بچ گئے تا کو ڈراؤپ کرنے کے بعد ان کو پڑھنا ممکن نہیں شروع میں حمزہ لگایا او دخل ہو گیا اخرج من الفصل یا بشیر کلاس سے نکل جاؤ اے بشیر اکتب درسہ کا یا علی اپنا سبق لکھو اے علی اسجدللہ اللہ کو سجدہ کرو انظر الی غاک الجبالی اس پہاڑ کی طرف دیکھو اکتل حادی الحیت یا امی اے میرے چچا اسلام کو قتل کر دو مار دو ادخل یا حامد اے حامد داخل ہو جاؤ اندر آ جاؤ اس کو رب, اپنے رب کا شکر ادا کرو اس کو تیاولا دو اے لڑکے خاموش رہو اس کمرے کو جھاڑو دو انت تجریس اور اسے بنے گا اجلس تج سیلوس ایک سیل اجلس ہونا یا بلال اے بلال یہاں بیٹھ جاؤ ایک سیل وجہ بس اپنا چہرہ صابن کے ساتھ دھو ارجے بادن ایک گھنٹے کے بعد واپس آؤ انزل من السیارت یا اخی گالی سے اتراؤ اے میرے بھائی اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام اذ رب الحجر اپنی لاتھی پتھر پہ مارو امت تذہبو سے تذہبو اور اس سے فیل عمر بنے اذهب اور تفتحو سے افتح افتح کتاب کا یا ابراہیم اپنی کتاب کھولو اے ابراہیم احفظ درسہ کا اپنا سبق یاد کرو اکرہ حادث درسہ اس سبق کو پڑو اذہب دل مسجد, مسجد کی ط ارکب راجہ تکا اپنے سائیکل پہ سوار ہو جاؤ یا اپنے سائیکل پہ سوار ہو وہ یا یعنی تو سوار ہو اپنے سائیکل پہ لفظیمانہ کا یا اسماعیل لفظیمانہ کھیل اپنی بہن کے ساتھ اے اسماعیل اے اسماعیل اپنی بہن کے ساتھ کھیلو اشرب ما ان تو ٹھنڈا پانی پی یا ترجمہ کریں گے ٹھنڈا پانی پیو اے نکتب البرید یا سیدی یا سعیدی استعمال کرتے ہیں سر کے معنی میں یا جناب کے معنی میں جناب پوسٹ آفس کہاں ہے را کہاں ہے انا انالی میں نہیں جانتا ہوں اس ال را کر راج یعنی مجھے نہیں معلوم اس آدمی سے پوچھو انا راج غریبن میں ایک اجنبی آدمی ہوں یعنی باہر سے آیا ہوا ارفا ارا یعنی مقامی آدمی نہیں ہوں ارفا ارا اصا اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ ارفا اسوتا کا اپنی آواز بلند کرو اللہ تعالی تعالیٰ قرآن رب الدی خلق السلام وقال انت کا لیکن پڑھ چکے ہم کہ جب فل امر میں دو حمزے اکٹھے ہو جائیں تو دو حمزوں کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے او اکل سے کل اور او اخود سے خود نمبر چار سلام بنائیے من عمل حفیظ یحف شریب یشربرب آگے بھی ہیں سجدۂ یس اسجد خال کا یخ يخ... خال کسی چیز کو مونڈنا بال صاف کرنا پکانا پتہ یفتاح یضرب یقتا جمع یجمع اجمع تب اختب ابد ی یعبد اعبد حق اقلاحلوسل یرکب ارقب فعل یف علوس عف ال کی بجۂ خود الامر العمر حمزت فلا فلاطب فوقها او تحتها علامت الحمضتی حمزۂ امر جو ہے چونکہ حمزہ وصل ہوتا ہے اس لیے اس کے اوپر یا اس کے نیچے حمزہ کی علامت نہیں لگائی جاتی تما مندرجہ ذیل پہ غور کیجئے اکتب الدرسہ ملا کے بنے گے اختب الدرسہ شرب ال سے اشرابل کا اشرب تھا الابل آنا اختب یا حامد اختب اجلس ادخل وجلس یا اس کو پڑھیں گے یا حامد اکتب کی بجائے یا حامد اکتب ادخل وجلس بولنے کے قواعد کا کی وصل کو بولنے کے قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے مندرجہ دیل کو پڑھیے ال اسی طرح حرف ساکن کو بولنے کے قواعد کا بھی جب کہ اس کے بعد اللہ رہا ہو اور سبق کو پڑھو اور اس کو سمجھو اک را وق تب اخروج وب ادا بل آنا سلوسی اب جاؤ بیس منٹ بعد واپس آ جاؤ شروع سے سات ایک گھنٹے کا تہائی حصہ یعنی ون تھرڈ مطلب بیس منٹ المذیاء و اسما کی بجائے ملا کر پڑیں گے وس الاخبار ریڈیو کھولو اور خبریں سنو خود ہاد حکیبتا وفتا اس بیگ کو پکڑو اور اس کو کھولو ادہری وس النسپل کی طرف جاؤ اور اس سے پوچھو خذ الكوب سل ہو کو پکڑو اور اس کو دھو قول تعلیم یا خدل کتابہ یادم اسکن انت ون یا آدم اسکن کی بجائے ملا کے کیا پڑھیں گے یا آدم اقرا ما علی مندرجہ دل کو پڑھیے یا حامدہ یا اخوا نظہب یا آمن یا اخوا تذہب یا ایہت اللابذخول الفصلا واجلسوا واكتبوا الدرس اطلبہ کلاس میں داخل ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور سبق لکھو اخروجی یا بنت والعبی ما اختیک ما اختیکی اے لڑکی نکلو باہر نکلو اور اپنی بہن کے ساتھ کھیلو کلوا واشربوا کھاؤ اور پیو اشربن القهوهت یا سیداتی اے محترمات قهवा پیو یا وافید اے آمین آؤ اور کھڑکیاں کھولو اک تم وجوہ چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو محبود وسجود نہ لہو تم اللہ کی عبادت کرو اور سے سیدا کرو الابو بادت در سبق کے بعد کھیلو خودی کتاب یا سواد اپنی کتاب پکڑو اے سعاد اللہ تعالی فی صورت البقرتی یا ایوہ الناس عبودو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلكم یہاں یا ایوہ الناس عبودو کی بجائے ملا کر کیا پڑیں گے یا ایوہ الناس عبودو وقال في صورة الحج یا ایوہ الناس عبودو واسجدوا وعبدو ربکم وفعل الخیر یہاں جتنے بھی حمزہ وصل ہیں وہ سائلنٹ ہو رہے ہیں پیچھے ملکے یادین وسط کی بجائے وبک و اف پڑھیں گے وفع نمبر آٹھ واہ فل فراغی خالی جگہ میں رکھیے فیما یلی مندرجہ میں فی المر مناسب بن کسی مناسب فی ال کو فی المر مناسب کی بجائے فی الناسبن ہے قرآن قرآن ملا کر پڑھیں گے اکرا قرآن یا مر یم یا شروع تھا موسا وجوہ کو مب صابطا الموسا کہتے ہیں استرے کو ہم نے ابھی کہا موننا میں نے تمہارا سر مونڈا استرے کے ساتھ یا اے میرے ابو اس بچھو کو مار دیجیے پہ ما آئے گا اس ال اس المدر مجھے نہیں معلوم اس لفظ کا معنی کیا ہے اس سے پوچھ لو اک اک تلا کر پڑھیں گے اکتام بداق سکین اس چھری کے ساتھ گوشت سکین الحدی یا خدیجہ تو اے خدیجہ اس تیز چھری کے ساتھ گوشت کاٹو اک تو مکا ملا کر پڑھیں گے علی دفتر یا عبد الرحمان اے عبد الرحمن اپنی کاپی پر اپنا نام لکھو قولت الفصل بعد نصف ہبن پھر تم کلاس میں آؤ آدھ گھنٹے کے بعد پھر سنیے شروع سے ترجمہ اس کا ٹیچر نے فیمل ٹیچر نے طالبات سے کہا اس وقت تم لائبریری جاؤ اور اخبارات اور رسالے پڑھو پھر کلاس میں آدھ گھنٹے کے بعد آ جاؤ سمت آلینہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سم مرجعنا رجع آیر جاؤ سم مرجعنا الی الفصل بعد نصف ساعت یا امار من دیلوک وصخن جدن تمہارا رمال بہت مہلا ہے فصل ہو تو تم اس کو دھوو اقسام الفعل فلات ہے تن فعل کی تین قسمیں ہیں فعل کی قسمیں تین ہیں ماظن و مغارعن وامرن نہب یابہب الکل الفاظ اقرب ان بچھو جمع اس کی اقارب ہدا جمع اس کی جن باغات نہ اور نہ اس کی, کی مونس ہے پوب ان کی جمع اقوابن سوت ان کی جمع اسواتن یا کی جمع عید بھی استعمال ہوتی ہے اور ال ایدی بھی ایدن سوری استعمال ہوتی ہے اور اس کے شروع میں آجے تو ال اور ویسے یہ دن کی دیوار کے ساتھ چپ کر خوراک حاصل کرے میڈیا جب ہوا غریبن اجنبی جمع اربا کو کہتے ہیں اور جو نام ہے ساتھ اور اس سے پہلے استعمال نہیں ہو سکتا مسلم تاریخ کیا نہ جھاڑو دینا نا ذرا دیکھنا سکت یسکتو خاموش ہونا یا خاموش رہنا جمع یجمع و جمع کرنا خلی موڈنا موڑنا بالوں وغیرہ کو اباد یا عبادت کرنا علیم یا علام منا یا اردو پناہ میں آنا <تصفيق>